مرانا مختار موردن کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف و موضوع دا دا ام بی تری دی دا پارا زمنگ دکان پر تیار اشاد تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس لا زد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسالت بعد رسالته نبوت بعد نُبُوَّتِهِ آل آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللہض نلا سارباربا و خیرل خلا کے بعد امبیا بسم الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله ولزین اشواری کال نبی وسل وسلم لے آل ابن ابھی طالب ات ولی دیاخرا سد کلادیل امیل کری اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم انتہائی معزل علماء کرام آپ نے اگر उन کیا تو اس رات اور دن کی مناسبت سے اس شخصیت کا صحیح ذکر کروں گا جس اسلام کی عظیم شخصیت نے اس دن میں جنم لیا اگرچہ رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور یہ اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں جتنی چیزیں انسان بناتا ہے ان کا تعلق خارج سے ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے یہ رومال کسی نے بنایا یہ مائک کسی نے بنایا یہ میز کسی نے بنایا اس کا تعلق اس بنانے والے کے خارج سے ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے اور کلام جو انسان کی ہوتی ہے وہ باہر سے نہیں ہوتی بندے کے اندر سے نکلتی اسی طرح یہ زمین اور یہ آسمان یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے یہ سرب فلک پہاڑ اور یہ بہنے والے دریا یہ ندیاں یہ نالے یہ نہریں یہ سمندر یہ نباتات یہ انسان یہ ملائکہ یہ جنات یہ عرش یہ کرسی یہ فرش سب اللہ کی مخلوق ہے اس کا تعلق خارج سے ہے لیکن جو قرآن پاک ہے یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی کلام ہے اللہ کے اندر سے نکلتے ہے اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا اس مہینے کو یہ تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ اسی مہینہ کی سترہ تاریخ کو لڑی گئی اس مہینے کو یہ تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کی سترہ تاریخ کو ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اس مہینے کو یہ تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے کہ دس سال جلاوتنی کی زندگی گزارنے کے بعد دس ہزار قدوسیوں کا لشکر لے کر جب میرے پیارے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے تھے تو اس مہینے کی اکیس تاریخ تھی اور اس مہینے کو یہ تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے اس مہینے کی اکیس تاریخ کو پر بردہ نبوت داماد رسول فاتح خیبر بدر و حن کے راضی اور یمن کے قاضی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنو پیدا ہوئے میں نے عظمت قرآن کو آج موضوع نہ بنایا میں نے آج رات کی مناسبت سے غزو بدر کو موضوع نہ بنایا میں فتح مکہ پہ گفتگو کر سکتا تھا لیکن میں نے اسے موضوع سخن نہ بنایا میں نے حضرت علی کی شخصیت کو اور ان کی سیرت کو اور ان کی ذات کو موضوع سخن اس لیے بنایا کہ آج تک حضرت علی کی صحیح شخصیت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی ایک بدبخت طبقے نے انہیں گالیاں تک نکالی ایک بدبخت طبقے نے ان پر الزامات کی بچھار کی اور جن نادان دوستوں نے ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ آسمانوں پہ جنات کی جنگ چھڑ گئی فیصلہ رب سے نہ چکایا گیا تو حضرت علی کو بلایا گیا جنات کے فیصلے انہوں نے چکائے انہوں نے حضرت علی کی شخصیت اس طرح پیش کی کہ حضرت علی کے پاس فوج کی کمی ہوئی تو انہوں نے درختوں کو خطاب کر کے کہا تم میرے فوجی بن جاؤ تو سارے درست فوجی بن گئے انہوں نے کبھی اس شخصیت کو اس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی اکیلے چالیس آدمیوں کی یا چار سو آدمیوں کی قوت رکھتے تھے انہیں کبھی مشکل کشا کہا گیا کبھی انہیں حاجت روا کہا گیا کبھی انہیں امداد کرنے, کرنے والا کہا گیا کبھی ان سے مدد طلب کی گئیں ایک طرف تو ان کی بہادری کے چرچے شجاعت کے چرچے بے باقی کی مشہوریاں جنات کی لڑائیوں کے فیصلے چکانا فرشتوں تک کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور کبھی یہ کہا کہ میراج والی رات میں جب پیارے پیغمبر سگرت المتا سے پار اوپر گئے اللہ نے پردہ لیا ہوا تھا اور نبی پاک نے کہا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ نہ کرو تو بہتر ہے اور جب انہوں نے ذرا زور دیا اور اللہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ علی تھے یہ شخصیت پیش کی ایک طبقے نے حضرت علی سے محبت کے نام پر حضرت علی سے الفت کے نام پر اور حضرت علی سے محبت کا نام لے کر انہوں نے صحابہ کی کردار کشی کی انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی کردار کشی کی محبت علی کے رنگ میں حضرت عمر کی کردار کشی ہوئی حضرت عثمان کی کردار کشی ہوئی حضرت معاویہ کی کردار کشی ہوئی محبت علی کا رنگ رکھ کے ان لوگوں نے حضرت عائشہ تک پہ تنقید کرنے سے وہ طبقہ نہیں رکا انہوں نے غلط شخصیت حضرت علی کی لوگوں کو دکھائی اور اس شخصیت کو مستق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا میں سمجھتا ہوں اور علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آج اس نازک موقع پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ حضرت علی کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھائی جائے اہل سنت کو حضرت علی کی صحیح تصویر دکھائی جائے کیا حضرت علی کے لیے یہ عظمت نا کافی ہے کہ وہ نبوت کے ہاتھوں میں پلا ہے یہ کم فضیلت ہے حضرت علی کے لیے یہ کم عظمت ہے حضرت علی کے لیے کہ ان کی پرورش کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ لیکن تاریخیں باتیں بہت سی آئیں گی اور اج بہت سی تاریخیں باتیں کر کے جاؤں گا مجھے یہ بتائیں آپ پنڈی والو مجھے یہ بتائیے گا حضرت علی کی پرورش نبی پاک نے کیوں کی تھی کیا ان کے والد زندہ نہیں تھے بولو کیا ابو طالب زندہ نہیں تھے پھر نبی پاک نے حضرت علی کی پرورش کیوں کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ نبی پاک کے چچا حضرت عباس نے نبی پاک سے کہا تھا بیٹا میرا بھائی ابو طالب غریب ہے خشبوئیں بیچتا ہے پاؤں سے لنگڑا ہے اس کے بچے زیادہ ہیں اس سے بچے نہیں پلتے ایک بچہ میں پالتا ہوں ایک بچہ اس سے بچے نہیں پلتے اپنے حضرت علی اس سے نہیں پڑھ رہے ہیں حضرت جافر اس سے نہیں پڑھ رہے ہیں غریب ہیں خشبوئیں بیچتا ہے پیر میں لنگڑاہٹ موجود ہے ایک بچہ تم پالو ایک میں پال لیتا ہوں اور پنڈی والو جس سے اپنے بچے نہیں پلتے تم کیسے ہو کہ اس نے میرے نبی کو پالا تھا جس سے اپنے بچے نہیں پلتے اس کے بچے اس کے بھائی پار رہے ہیں اس کے بچے اس کے بھتیجے پار رہے ہیں تم نے میرے نبی کے سر پہ احتان چڑھایا اس آدمی کا کہ اس شخص نے نبی پاک کو پالا تھا نہیں بندیالوی کہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے بچپن کے اندر پہاڑوں میں اپنے پاؤں زخمی کر کے بکریاں چرا کے جو کچھ کما کے گھر میں لائے تھے میرے نبی نے ابو طالب کا گھرانہ پالا تھا میرے نبی نے پالا تھا یہ میرے نبی نے مزدوریاں کی میرے نبی نے مزدوریاں کی میرے نبی نے بکریاں چرائیں اور جو کچھ کما کے لاتے تھے وہ اپنے چچا کے حوالے کرتے تھے اور چچا کا گھر اس طرح چلا کرتا تھا حضرت علی کو پالا ہے نبی پاک نے یہ کوئی کم عظمت ہے حضرت علی کے لیے کہ وہ پر بد نبوبت ہے اور کیا یہ کم عظمت ہے حضرت علی کے لیے کہ بچوں میں وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ کم عظمت ہے ان کے لیے میرے لفظ آپ نے ذہن میں رکھے میں نے کیا لفظ گئے سب سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا بچوں میں سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا کتنی عمر ہے چھ سال آٹھ سال دس سال تین روایتیں ہیں میں دس سال کی روایت مان لیتا ہوں دس سال کا بچہ بالغ سے نابالغ دس سال کا بچہ خود مختار یا مجبور کسی کے گھر میں رہتا ہے کسی کے گھر میں پلتا ہے کسی کے گھر کھاتا ہے کسی کے گھر پہنتا ہے کسی کے گھر پیتا ہے کسی کے گھر میں رہتا ہے دس سال کا بچہ اور لوگوں اور لوگوں خدا کی قسم یہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا حضرت ابو بکر نے حضرت خدیجہ نے زید نے یا حضرت علی نے ایک طبقہ کہتا ہے حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اہل سنت کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کچھ لوگوں نے تصویش دے دی کہ لڑو مرو نہیں یوں کہہ دو جوان مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر غلاموں میں زید عورتوں میں خدیجہ القبرا اور بچوں میں اس طرح حل کر لو لیکن میں کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن پہلے کس نے مانا ایک دن بعد کس نے مانا دو گھنٹے پہلے کس نے مانا دو گھنٹے بعد کس نے مانا ایک ہفتہ پہلے کس نے مانا دو ہفتہ بعد کس نے مانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کس کے ماننے سے میرے نبی کی کمر مضبوط ہوئی مسئلہ یہ کس کے ماننے سے میرے نبی کی کمر مضبوط ہوئی عورت کے ماننے سے دس سال کے بچے کے ماننے سے یا اس غلام کے ماننے سے جس معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت بیوی بی تو ہمیشہ خامن کے پیچھے ہوتی ہے جدھر خام جدھر مرد ووٹ دے گا عورت ادھر ووٹ دے گا آپ نہیں بولتے ہیں آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا ورنہ عورت خامند کے سابق حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ملتان میں تقریر کی اور رات میں نے شاہ عبد القادر محدود سیلوی کا وہ ہاشیا سنایا کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے مومن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام پھیرا مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا کسی نے شرک کیا تو نکاح شرک یہ ندیم صاحب کہہ رہے تھے شرک بہت بڑا گنا ہے اور وہ ناقابل معافی جرم ہے ان اللہ لاؤ وہ ہے کیا شرک کیسے کس کو ہے جب بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے سر پہ دو سینگ اگتے ہیں دور سے پتہ چلتا ہے یہ شرک کر کے آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا نبی پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحبیا ہے اس نے کہا ما شاہ اللہ ہوا شاہ محمد جو اللہ چاہیں گے اور جو محمد چاہیں گے وہی وہ ہوگا یہ جملے اس معاشرے میں کیسے ہو کہ نہیں کہتے ہو بولو اللہ نبی دے حوالے اللہ نبی وارث اللہ سے پنچن پاس دا سہارا اللہ تے اللہ کے نبی دی حفاظت ہوئے اللہ تے اللہ کے نبی چاہتے تھے کم ہو جائے گا اور تم کئی مواد کہتے ہو اللہ رسول دی سو اللہ نبی وارث اللہ تے اللہ نبی خیر کرے گا اللہ کے پنچن پات دے حوالے اللہ نبی وارث یہ جملے کیسے رہتے ہو اس صحابی نے کہا ماں اللہ ہو با شاہ محمد جو اللہ چاہیں گے جو محمد کریم چاہیں گے وہی ہوگا نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا ممبر پہ آئے خطبہ دیتے ہوئے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اج الطنی للہ ہے اجعلتنی اج الطنی للہ ہے کیا تو نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا معلوم ہوتا ہے یہ جملہ کہنا کیا ہے بولو بولو یہ جملہ کہنا کیا ہے صرف قرآن کا بلزین تدعون من نہیں ما یملکون من کتمیر اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو خجور کی گتھڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک تم کہتے ہو وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں تم کہتے ہو وہ کھوٹی قسمتیں ہیں تم کہتے ہو مقدمے میں بندہ پھنس جائے تو بری امام جائے وہ مقدمے سے بری کرواتا ہے تم کہتے ہو گردے میں اور مثانے میں پتری ہو جائے تو پیر دے کھارے جاؤ اے محکمہ اللہ اس دے سپرد کی تو ہے کہ تم متانے چتریاں کٹیاں کر لو بھول اور جوڑوں میں ہوا ہو جائے تو شاہ جیونے جاؤ اے ہوا کھن والا محکمہ انہوں کے سپر دے, سپرد دے اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو سلطان باؤ جاؤ اس کی بیری کے نیچے کھڑے ہو کے جھولی پھلاؤ اولاد ہو جائے گی فلاں مرد فلاں علاقے میں فلا فلا علاقے میں فلا فلا بزرگ کے پاس حضرت یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو کہا تھا ار بابم متفر کو نا خیر ام واحد ار بابم متفر ہر باب یہ الگ الگ رب الگ الگ مشکل کشا یہ بہتر ہے. ام اللہ, الواحد ایک اللہ بہتر حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے شیطان بڑا حرامی ہے حضرت شیخ کہتے تھے شیطان بڑا حرامی ہے ہر شہر دے لوگانوں الگ, الگ الگ مشکل کشا بنا کے دیتے پنڈی والے نوکے سور لاہور جان کی کوئی ضرورت نہیں تے رہو میں تو بنا دینا لاہور پنڈی دی کی ضرورت نہیں اتھے ہی داتا جنگ والوں کو کہا تمہیں لاہور جانے کی کوئی ضرورت نہیں بہو <تصفیح> <تصفیح> لاہور ملتان والوں کو کہا تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہی عالم کر, ہر علاقے میں اس نے دیے معبود اور ان سے مشکل پوچھا اور باب تم کہتے ہو وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں؟ تم کہتے ہو وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں؟ تم کہتے ہو وہ عزت سے رکھتے ہیں تم کہتے ہو وہ لج پال لج پال پنڈی والے نہیں سمجھو گے ہمارے سرگودے کی طرف آؤ تمہیں بڑی سمجھ آئے گی لجپال ہے پال لجے پالتے ہیں لج لج ہمارے علاقے میں بڑا مشہور ٹرسٹوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نام ضرور لج پال لج کہتے ہیں عزت کو عزت کو عزتیں پالنے والا کون ہے کل مالکل مالک الملک توت الملک منتشا و تن دول ملک کا ممنتشا منتشا بتو ازو منتشا بتو دلو منتشا اے لج پال پچھلا الیکشن لڑے گے قریشیاں مقابلے قریشی کتے کھدان والے قریشی کتے کھدان والے لجپال لڑے جی الیکشن جس جڑے نتیجہ نکلیا قریشی جیت گئے تے لج دی تو لجپالا کی سدوکی چالا ہے یہ لجپال یہ لجے پال رہے ہیں لوگوں کی لجے پالتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے سرگودے ڈویژن میں ان لجپالوں نے خود بھی ہرے جس جس کے سرتے ہاتھ رکھیا اس سے ہی بیڑا گرا کر ایسے لجپال ابھی مسلما کا ذکر ہو رہا تھا مولنا فرما رہے تھے مسلم کا ذکر مسلمہ بڑا چلاک آدمی تھا اس کو کسی نے کہا تھا اس کے جو امتی تھے جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی کسی امتی نے اس کو کہا حضرت جی وہ جو مدینے والا پیغمبر ہے اس پر ایک سورت اتری ہے ہاتھی والی سورت علم طرح ففال ربو کا بیا کہ تھی بھی سادے نبی ہو جی جو سورت ساڈے واسطے بھی ہونی چاہیے وہ سچا اتری پہ یہ اس نے وہ سورت سنائی لوگوں کو اب جو عربی جانتے ہیں وہ تو بڑا مزہ حاصل کریں گے جو نہیں جانتے ترجمے میں وہ لطف نہیں آئے گا کہتے الفیل و ملفیر الفیل ہو ملفیر بما ادرا کا ملفی الفیل و ملفیر بما ادرا کا ملفیر ہاتھی کیا ہوتا ہے ہاتھی تو کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے ہاتھی لہو دمپل کثیر خر تو بم اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سون لمبی ہوتی ہے اے اس پہ وہی اتری جھوٹے نبی پہ جو وہی اتری اس وہی کا اندازہ لگاؤں اس کو کسی نے کہا کسی امتی نے حضرت وہ جو مدینے والے پیغمبر ہیں نا وہ چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لوگ گودوں میں لے آتے ہیں اور وہ مدینے والے پیغمبر ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی لوام مبارک ان کے منہ میں جانتے <تصفح> کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ اللہ تھی بھی سادے نبی ہو کہ کچھ اس طرف توجہ فرمایا کل بچے دربار میں پیش کیے جائیں بچے آئے اس نے اپنا پلیت ہاتھ پھیرا اور اپنی ناپاک تھوک ان کے دو چار دن بڑی رونق لگی بڑے بچے آئے اچانک بچے آنے باندھو کوئی بچے بچے کیوں نہیں آتے اب غلام سارے چھ میں میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا حضرت کیا عرت کریں جس جس کے سر پہ ہاتھ پھیرے آ جے گنجا ہو جس جس کے سر پہ ہاتھ پھیرے آ جے گنجا ہو گیا ہوتا جس جس سے منہ تھک تھ سٹی جی گونگا ہو گیا بیٹا اے ہر سرما ڈالنے والی آس چشمے کی نہیں ہوتی ہر لوہا میرے نبی کی لوہا کی طرح نہیں ہوتی یہ کربے کنویں میں آئے تو میٹھا کر دیتی ہے ہر ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کی طرح نہیں ہوتا یہ آسمان کی طرف اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا اس کو کہاں سے ڈھول لگی تھی کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو جس طرح یہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں بھی برکتیں ہوں گی جس جزے سر پہ ہاتھ پھیرے اجے لجپالا نے بھی جس جزے سر پہ ہاتھ رکھے آتھ گنجا کا سب کو ہروایا اپنے ڈویژن اور لجپال وہ نہیں ہوتا توحید کے مرکز میں کھڑا ہوں بابانگے ڈھول کہوں گا سارے پردے ہٹا کے کہوں گا لج پال وہ نہیں ہوتا جو قریشیوں سے الیکشن لڑے اور شکست کھا جائے لج پال وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل کی تنگو تاریخ کوٹھیوں سے نکالے اور تخت پہ بٹھا دیتا ہے تخت پہ بٹھا دیتا ہے جیل کی تنگو تاریخ کوٹھیوں سے نکالا اور تخت پہ بٹھا دی تم کہتے ہو یہ لجے پالتے ہیں تم کہتے ہو یہ عزتیں رکھتے ہیں تم کہتے ہو یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ جھولیاں بھرتے ہیں اور میں کہتا ہوں ما یملی کنم ان کشمیر کھجور کی گٹھلی گٹھڑی کے اوپر باریک کا پردہ یہ اس پردے کے مالک یعنی کسی چیز کے کسی قسط کس کے کسی ذرے کے مالک نہیں مولا کہنا تو یہی چاہتا ہے نا کہ ماں یملی کو نم ان غرتن ماں یملی کو نم وہ کسی چیز کے مالک نہیں وہ کسی ذرے کے مالک نہیں کہ مولا ایڈا بل پائے خجور اس کی گٹھلی اس کے اوپر پردہ اللہ نے فرمایا ہاں خجور کو قبر کی طرح سمجھ گٹھلی کو مسجد کی طرح سمجھ پردے کو کفن کی طرح سمجھ جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے وہ تے اپنے کفنا دے مالک بھی کوئی ما یم لکھو نمین وہ اپنے کفنوں کے مالک جاؤ راول پی کے مولویوں سے پوچھو انفیوں کا کیا سیدھا ہے انفیوں کا کیا مطلب ہے اگر کوئی کفن چور کسی مردے سے کفن چرا لے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسلامی شریعت اس کفن چور کے ہاتھ ہاتھ نہیں کاٹے گی ہاتھ نہیں کتے یہ کپن چور کے کیوں فکاہنسی کہتی ہے ہاتھ اس چوری والے مال میں کتے ہیں جس چوری والے مال کا کوئی مالک ہو اللہ نے فرمایا وہ کسی چیز کے مالک نہیں ان تدم لا یس مواقع پنڈی میں کھڑا ہوں یہاں جب پڑا کرتا تھا تو یہاں عرب سے مہمان آئے تھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے ان کو سپاس نامہ پیش کیا تھا فل بدی عربی میں لکھا ہوا نہیں تھا جس میں میرے شیخ نے عرب کے مہمانوں کو اپنے ملک کی مذہبی حالت بتائی کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے اس میں میرے شیخ نے بتایا یہاں قبریں پوجتی ہیں ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ مالک و مختار ہیں جب ہم ان کو پکاریں وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں یہ شیخ نے ملک کی مذہبی حالت پس منظر پیش کیا پھر شیخ نے کہا حالانکہ اللہ کہتا ہے حالانکہ تو مسلم لیگیوں کے کام ہوتے ہیں پیپل پارٹی والوں کے کام اور اپنوں کے کام کرنا اور پراؤں کے نہ کرنا دوستوں کے کام کرنا دشمنوں کے کام نہ کرنا یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے اور میرا رب کہتا ہے میں دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنتا ہوں میں رب ہوں میں رب ہوں کھڑا تھا نا رب کے سامنے اللہ نے کہا سجدہ کر اس نے کہا میں نہیں کرتا اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کرتا اس نے کہا میری مرضی میں نہیں کرتا اتنا بڑا دشمن اللہ کا آپ نے تو دیکھا ہے آج سامنے کھڑا ہے روبل روبل سیدا کر ابا وسٹ اخبارہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میری مرضی میں نہیں کرتا فرمایا نکل میری جنت سے کہنے لگا سوال اپنی جنت میں آ جانے आ. وہ جو اقبال نے مکالمہ لکھا ہے جبریل کا اور ابلیس کا وہ مکالمہ آپ پڑھیں اس کا آخری شعر جب ختم ہو رہا ہے اس مکالمے کا تو ابلیس کی زبان سے وہ مکالمہ ختم ہو رہا ہے ابلیس جبریل کو خطاب کر کے کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزگاں میں کانٹے کی طرف میں کھٹکتا ہوں دلِ جدا میں کاٹے کی طرح اور جبریف فقط اللہ اللہ سر جھکائے رہتا اور میں اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا سجا کر نے کہا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میری مرضی میں نہیں کرتا نکل میری جنت سے میں یہ جا رہا ہوں گیا پتہ نہیں کیا خیال آیا واپس مڑ کے کہتا ہے مولا کر دیتے ہی اپنی جنتیں چھو میری ایک دعا ہے یا اللہ میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے اللہ نے فرمایا جا تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی توں نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی ہے اچھی پلی تو ساری نہیں چنتا کسی شیتان نالوں زیادہ پلیت ہو <laughs> شیطان سے زیادہ پلیت پلیتیں تمہاری نہیں سنتا اس نے تو شیطان کی سنی مشکات کی روایت ہے ایک پیغمبر گالبر حضرت سلیمان بارش کی دعا مانگنے کے لیے باہر آئے ہمارا آبائی گاؤں ہے بندیال تو میرے دادا حضرت دن سلیمان دن باہر آئے تب تھی دوپہر گرمی کا موسم پتینے سے شراب ہوئی جب کھلے میدان میں پہنچے تو حضرت سلیمان نے کہا واپس کل دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت گھر سے نکالا گرمی میں پسینے میں شراب اور جب میدان میں پہنچے بن دعا مانگے واپسی کا حکم کیوں حضرت سلیمان نے کہا جب میں اس میدان میں تمہارے ساتھ پہنچا اللہ نے مجھے ایک قیمتی دکھائی قیمتی جو اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پلٹ جا ہم نے چیمٹی کی سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا آہ! چیمٹی کی سنی کہ نہیں سنی ہماری نہیں سنتا اس لیے کہ ہم پلیت ہیں یہ پٹیاں پڑھائی مولویوں نے لوگوں کوٹھے سے چڑھنا ہوئے تھے پوڑی دی ضرورت چھت پر چلنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھتیں وہاں اور میں ہوں یہاں میں نے یہاں سے جانے وہاں بغیر واسطے کے نہیں جا سکتا اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اور جس رب سے میرا معاملہ ہے وہ چھت جتنا دور وہ پنکھے جتنا دور وہ میچ کتنا دور میرے سینک کے فریم جتنا دور نہیں وہ کہتا ہے نہ نو اکرا بو نہو من حبل ورید تیری شاہ شالا جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب دس ہڑ پوڑی کتے رکھنا چاہوں فیصلہ کر وہ تو اس سے زیادہ نزدیک چھت پر چڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے رب کو ملنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی وہی دوں انتدوم لا یس ما اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں بولو بولو نہیں سنتے چلو آج نہیں سنیں گے جمعرات کے دن ضرور سنیں گے اس دن روئیں آتی ہیں جمعرات کے دن نہیں سنیں گے تو شب برات کو تو ضرور سنیں گے اس دن تو روئیں واپس آتی ہیں میں جناب ارس کے موقع پہ چلا جاؤں گا میں دھرنا دے دوں گا دھرنا راول پنڈی میں تو بہت دھرنے ہوتے ہیں میں دھرنا دے دوں گا دھرنا اللہ نے فرمایا اور قبر کے پجاری اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں اور تو قبر پہ دھرنا مار کے بیٹھ جائے میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں تکارتے پکارتے پکارتے مر جائے گا قبر والا تیری پکار کا جواب کیوں بہ مند غفل اس لیے کہ وہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہیں رافل بے خبر ان کو کوئی پتا نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون ہو جس بات کے لیے یہ ساری بات چلائی تھی میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹڑی کے اوپر باریک سے پڑ دے کے مالک اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں, نہیں, نہیں سنتے یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ آیت کے آخر میں کہتے ہیں وہ یو مل کے آمتیں یج فرونا بے شرک کم اور قیامت کے دن وہ مشکل کشاد تمہاری پوجا پات اور تمہارے شرک کا کیا کریں گے انکار کریں گے معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اس نظریے کے ساتھ کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے قرآن نے اس کو کیا کرا دیا ہے شرک کرا و یعمل قیامت یک فرونا بے شرک کیا بیان کر رہے تھے سک گئے حضرت شاہ کہتے ہیں میں نے ملتان میں جو شاہ عبد القادر کا حاشیہ سنایا کہ میاں بیوی بی میں سے کسی نے شرک کیا تو نکاح شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانو حضرت شاہ کہتے تھے میں تقریر کر کے صبح کے وقت امیر شریعت سید شاہ بخاری کو جو ملنے کے لیے ان کے گھر میں آیا نا تو ایک بندہ ان کو مٹھیاں بھر رہا تھا جو ہی اس بندے نے مجھے دیکھا پٹوخ پیچھے گرا لیکن یہ سارا اس نے مسنوئی چکر چلا مسنوئی مزاج کیا پٹاخ پیچھے گرا میں گیا شاہ صاحب سے میں ملا تو وہ بندہ بیچنے میں اٹھ بیٹھا تو اٹھ کے کہتا ہے شاہ جی اے یہ مولوی آ رہا ہے نا اس راتی بڑے نکاح روڑے جی. <laughs> <laughs> اس بڑے نکاح روڈے جی. شاہ صاحب تو پھر سارا سمجھتے تھے شاہ صاحب نے مجھ سے کہا شاہ ابد ال کا ہاشیہ سنایا ہوگا شاہ عبد ال کا ہاشیہ سنایا ہوگا تو میں نے کہا جی شاہ ابد ال کادر محدود کا ہاشیا ڈٹ کے سنایا ہے وہ بندہ کہنے لگا شاہ جی رات دو بجے کا وقت تھا میں تقریر ختم کر کے جو گھر آیا بیوی میری سوئی ہوئی تھی میں نے بیوی کو اٹھایا اٹھو کر ما لیے وہ بیچاری آنکھیں ملتی ملتی اٹھی میں آ کیا پہلے دس تیرا قیدا کی وہ تھکی ہوئی ہے نیند اس پر غالب ہے دو بجے کا وقت ہے اس نے کہا مجھے سونے دے صبح بات کریں گے میں آ کیا اور دس تیرا قیدا کیے تیرا نظریہ تیرا عقیدہ کیے میں دو تین میری جو آ سیدھا کیے اور تنگوں کے آخر لگی چھٹ دے میرا کھاڑا جڑا قیدا تیرا وہی میرا جڑا تیرا بیوی تو خامد کے پیچھے دس سال کا بچہ کسی دشمن کو نہیں ہٹا سکتا دس سال کا بچہ مدد نہیں کر سکتا دس سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا اور کیوں بھائی خاندان کے مشروں میں دس سال کے بچوں کو شامل کرتے ہو نہیں دس سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا دشمن کو نہیں ہٹا سکتا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا اور تیسرا ہے زید غلام غلام کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ارے بچہ تو پھر چوتھا بچہ جس کی عمر اٹھتیس سال مکے میں کپڑے کی چار دکانیں شادی شدہ بال بچے دار پریوں والا پریوں والا اچل من صاحب فہم ہو سکا وہ آیا اس نے کلمہ پڑا حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑا گھر میں بیٹھ گئی حضرت علی نے کلمہ پڑا دس سال کا بچہ گھر میں بیٹھ گیا زید نے کلمہ پڑا غلام تھا بات بھی نہیں کر سکتا تھا اٹھتیس سال کا یہ ابو بکر کلمہ پڑھ کے باہر نکلا حضرت عثمان کو اپنے ساتھ ملا کے لے کے دوبارہ نکلا عبد الرحمان ابن عوف کو لے آیا پھر نکلا طلحا کو لے آیا پھر نکلا زبیر کو لے آیا وہ دس صحابہ جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے چھ صحابہ ابو بکر کی تحریک سے مومن بنے تھے نبوت کی پیٹ کس کے ایمان لانے سے مضبوط ہوئی تھی؟ تم تاریخ کی اس بات کو نہیں جترا سکتے ہو نبی پاک نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا پیچھے ہٹا اس نے کہا میں سوچوں گا مشورہ کروں گا ہتہ کہ رول پنڈی والوں ہتہ کے میں نے اپنے چچا داد بھائی دس سال کے علی المرتضا سے کہا جو میرے گھر میں پلتا ہے میرے گھر میں رہتا ہے میرے گھر میں کھاتا ہے میں نے کہا علی میں نبی ہوں کلمہ پر کلمہ پر مجھے مان دس سال کے علی نے جواب دیا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا اس تاریخی روایت کو جکلا سکتے ہیں آپ بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا دس سال کا بچہ جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے کہا دلیل معدہ نشانی چاند کو بے ٹکڑے کر کے دکھا پھر مانیں گے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے چنچڑیوں نے کلمہ پڑھا اس نے نہیں مانا جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے کہا نشانی دلیل موجدہ اور اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے صرف ایک آدمی ہے جب اس کے سامنے میں نے کہا میں نبی ہوں اس نے کہا جو تم نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے کیوں نہیں مانگی بتاؤ کیوں نہیں مانگی پنڈی والوں بتاؤ ابو بکر نے بغیر دلیل کے کیوں مانا کیوں مانا اے ابو بکر نے بغیر دلیل کے اس لیے مانا کہ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کا یار ہے <تصفح> ابو بکر میرے نبی کے لڑکپن کا یار ہے ابو بکر میرے نبی کی جوانی کا یار ہے ابو بکر میرے نبی کی جلوت اور خلوت کا یار ہے ابو بکر نے کہا جو بندہ دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولتا کیسے جھوٹ بولتا ابو بکر پہلی صاف میں آیا ابو بکر نے اپنا رنگ ختم کیا ہے توجہ ابو بکر نے اپنا رنگ ختم کیا نبوت کے رنگ میں رنگا گیا نبوت کے رنگ میں اور بھائی ہجرت کی رات میں بستر پہ کس کو سلایا بولو یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ کوئی نہ ہے فضیلت کے کوئی نا بستر رسول پہ کون سویا آج آج محب علی کہتا ہے علی اس لیے عظیم ہے کہ وہ بستر رسول پہ سویا میں نے کہا بستر رسول پہ سونے کی وجہ سے اگر کوئی عظیم بن جاتا ہے علی ایک رات سویا آشا نو سال سوئی اگر بستر رسول پہ سونے سے کوئی عظیم ہو جاتا ہے پھر تو آشا سب سے زیادہ عظیم ہے جو بستر رسول پہ سویا وہ بھی عظیم ہے اور جس کی جھولی نبیبت کا بستر بن گئی وہ عظیم تر ہے وہ دین تر ہے وہ دین تر ہیں اور تبھی ہی تو جب دونوں یار نکل کے گئے دونوں یار نکل کے گئے تو کفار نے پیچھے سے دونوں کی قیمت لگائی جو دونوں کے سر لائے دو سو اونٹ اور دونوں میں سے ایک کا سر لائے ایک مالک دوسرا غلام ایک استاد دوسرا شاید نبی دوسرا امتی مجھے کہنے دو ایک زمین تو دوسرا آسمان ساری دھرتی ابو بکر جیسے لوگوں سے بھر جائے ایک نبی کا और اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے پیارے پیغمبر کا مرتبہ لیکن یہاں ابو بکر کے سر کی قیمت نبوت کے برابر نہیں سمجھا آپ نے جو دونوں میں سے کسی کا سر رہے ابو بکر کا لو تب سو نبی پاک چلاؤ ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی کیوں ایسے قیمتیں نہیں پڑتی ہیں. دودھ میں جب پانی ڈالتے ہیں پاکستان تو پھر پاکستان ہوا یہاں تو ایسے کام نہیں ہوتے یہ ہندوستان میں ہوتے ہیں پاک لوگوں کا ملک ہے دودھ میں جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی چیک بڑیاں مارتا پانی تیرا رنگ میرے رنگ جہا نہیں اور تیرا ذائقہ میرے ذائقے جہا نہیں تیری قیمت میری قیمت جی نہیں تو تڑے آنا پانی اس میرے کول نہ کول نہ پوچھ پان پوچھ <todic> وہ مفید وہ مفید طالبین میں ایک حکایت آپ نے پڑھی ہوگی بھئی جب بندہ دیوار میں کیل ٹھوکتا ہے نا اور تو دیوار کہ اور تی بڑے آنا <todic> <todic> <todic> <todic> تو وہ کیل کہتا ہے میرے کول نہ پوچھ ٹھوکنے والے کو جس کے پاس اٹاڑی ہے اس سے پوچھ دیا چی ماری تیرا رنگ میرے رنگ دیا نہیں تیرا ذائقہ میرے ذائقے دیا نہیں تیری قیمت میری قیمت جی نہیں تجھے پانی کہتا ہے میں مانتا ہوں میرا رنگ تیرے رنگ جیسا نہیں میں مانتا ہوں میرا ذائقہ تیرے ذائقے جیسا نہیں میں مانتا ہوں میری قیمت تیری قیمت جیسی نہیں لیکن دھو یار وفادار ہو یار وفادار ہو جب تجھ میں ملوں گا نا اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کروں اپنے رنگ کی قربانی دوں گا تیرا رنگ اختیار کروں گا اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی ڈالے گا کرائی میں نیچے جلائے گا آگ جب تک میرا ایک گھوٹ تیری اندر موجود رہا ساری آچ خود سہلوں گا تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا دودھ نے کہا دودھ نے کہا جو اتنا ہی وفادار ہے پھر آ جڑی قیمت میری ہوئی تیری اس میں کوئی شخص نہیں کہ میرا نبی دودھ ہے ابو بکر پانی ہے لیکن یار وفادار دیر دن ابوبت کا رنگ کشتیار کیا اس نے ساری آنچ اپنے اوپر سہلی اپنے اوپر سہل. نابینا باپ نے جب پیچھے سے بلا کے کہا تھا ابو بکر تجھے اس لیے جوان کیا تھا کہ میں نابینا ہو جاؤں اور تو میری ہاتھ کی لاٹھی بنے تو تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے ابو بکر نے جواب بھی نہیں جواب بھی نہیں دیا باپ نے کہا بیٹا اگر میرا خیال نہیں آتا یہ جوان بیٹیوں کا خیال کر لے میں نابینا ہوں ان کو سنبھال بھی نہیں سکتا ان بیٹیوں پر رہ کر ابو بکر نے دروازے کی طرف منہ کر کے باپ کو کہا بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے آج میرے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے پہ پوری کائنات چل کے جایا کرتی ہے جبریل جائے تو نبوت کے دروازے پر علی المرتضا جائے تو نبوت کے دروازے پر آج نبوت چل کے میرے دروازے پر محمد ہے متا عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا چالیس ہزار درم تھے جو ساتھ باندھ لیے تھے دس سال کا بچہ کیا کر سکتا تھا اس نے تو چالیس ہزار درموں کی قربانی دی اس نے وطن کی قربانی دی اور دس سال کا بچہ کیا کر سکتا تھا یہ تو باہر نکلا تو نبی پاک نے اسی طرح پوچھا جس طرح ایک سال پہلے نوریوں کا سردار لینے کے لیے آیا تھا اور اس سے پوچھا تھا جبری کس پہ جانا ہے اس نے کہا برا کھا ہے ہجرت والی رات مکے سے باہر نکل کے میرے پیغمبر نے اسی طرح پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے اس نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں اس نے برا پیش کی اس نے کندھے چکائے تو کہتا ہے ابو بکر کے کاندھے پہ میرا نبی آیا اس میں ابو بکر کا کمال کیا ہے میرا نبی تو گھوڑے پہ بھی سوار ہوا میرا نبی تو خچر پہ بھی سوار ہوا میرا نبی تو گدھے پر بھی سوار ہوا ابو بکر پہ سواری کر لی تو کون سی بڑی بات ہے میں نے کہا اور احمد جس گھوڑے پر میرا نبی سوار ہوا وہ گھوڑا تمام گھوڑوں کا سردار بن گیا جس خچر پر میرا نبی سوار ہوا وہ خچر تمام خچروں کا سردار بن گیا جس گدے پر میرا نبی سوار ہوا وہ گدا تمام گدوں سے آلہ ہو گیا جس ابو بکر کے کاندھے پہ میرا نبی آیا وہ ابو بکر پوری امتوں کا امام بن گیا پوری امتوں کا سردار بن گیا اس نے کہا براق حاضر ہے اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں بول دیا کہ توڑ گیا توڑ سمجھتے آخر آخر توڑ پنجابی بڑی عجیب زبان توڑ کے دو میں نے ایک آخر اور ایک ذہن میں رکھنا ذرا زین میں رکھنا جو بات کہنے لگا ہوں ذرا ذہن میں رکھنا انشاءاللہ دل کو سرور آئے گا وہ بات سن کے توڑ آخر توڑ الگ کرنا وہ گیا توڑ گیا نہیں رستے میں چھوڑ گیا اور یہ گیا خدا کی قسم اتنا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا پھر وہ مدینے میں کی چار کپڑے کی چار دکانیں ہجرت کی رات چالیس ہزار دلم اور غزب تبوک میں اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے سب کچھ لانا ابو بکر تیرے اریس ہے کوئی نہیں ابو بکر تیرے یا ہی کوئی نہیں ابو بکر تیرے گھرانے دی ریسا بھی کوئی نہیں سب کچھ لے کے آیا چالیس ہزار دن لے کے آیا چار مکے کی دکانیں قربان کی اور جب آخری وقت آیا تو حضرت آشا کی گود میں ابو بکر کا سر ہے جس طرح آج سے دو سال پہلے آشا کی گود میں میرے محمد کا سر تھا آج آخری وقت ہے حضرت ابو بکر کا عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے اور حضرت ابو بکر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں عائشہ بیٹی یہ میری پرانی چادریں ہیں ان کو دھو لو مجھے ان میں کفن دے دینا تیرے بابا کے پاس ان چادروں کے سوا کچھ بھی موجود کچھ بھی موجود نہیں ہے حضرت عائشہ کی چیخیں نکل گئیں کہتی ہیں بابا پرانی چادریں ہم نیا کفن خریدیں گے آپ کو پہنانے کے لیے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹا نئے کپڑے تو زندوں کو اچھے لگتے ہیں ہم مرنے والوں کے لیے کیا ہے نئے ہوں کہ پرانے ہوں ہم مرنے والوں کے لیے تو دونوں برابر حضرت علی پروردہ نبوبت ہے حضرت علی بستر رسول پہ اس رات سویا ہے حضرت علی بدر کا غازی ہے یمن کا کاضی ہے اور حضرت علی کو نبی پاک نے کہا تھا انتظر علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے تو آخرت میں بھی میرا دوست حضرت علی ابو بکر کا ساتھی ہے کہو حضرت عمر کے ساتھی ہے یہ میری بات سن کے جانی اور میری آخری بات ہے سب حضرات میری یہ بات سن کے جائیں گے حضرت ابو بکر اور علی ایک اٹھاؤ شین سے کہہ رہا ہوں شین سے اٹھاؤ اپنی فقہ کی کتابیں تمہیں پڑھنی نہیں آتی ہمیں دو ہم تمہیں کھول کے دکھاؤ اٹھاؤ اپنی فکا کی کتابیں اس میں باپ پڑھو باپ باب و علی فی ایام ابی بکر بابو کزائے علی فی ایام عمر و علی فی ایام عثمان اس بام میں حضرت علی کے وہ فیصلے درج ہیں جو انہوں نے ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے جو انہوں نے عمر کی خلافت میں کیے تھے جو انہوں نے عثمان کی خلافت میں کیے تھے معلوم ہوتا ہے تینوں خلافتوں میں حضرت علی قاضی القزاد تھے کازیل خزاق تھے چیف جسٹس تھے اور چلو تو کہتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے تو حضرت علی سے ڈرتے تھے مشکل کچھ تھے اور ڈرتے تھے جب حضرت ابوبکر بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بہت سی شادیاں کی اس میں سے آپ کی اولاد ہوئی جب فاطمہ کے بعد آپ نے پہلی شادی کی اور اس میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا فریقین کی کتابیں گوائے شیخ مفید کی الرشاد عباس کبھی کی کتابیں ملا با کے کی کتابیں گوائے اس بات پر اٹھا وہ کتابیں جب بیٹا پیدا ہوا اور لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے اور حضرت علی سے پوچھا علی اللہ نے بیٹا دیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت علی نے کہا تھا اس کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے اس بیٹے کا نام کیا رکھا وہ کون سا محمد ہے جس کو کہتے ہو محمد ابن حنفیہ محمد ابن کیوں بھائی بیٹے کو باپ کی نسبت سے بلاتے ہیں کہ ماں کی نسبت سے تو حضرت علی کے اس بیٹے کو باپ کی نسبت سے کیوں نہیں بلاتے ہو محمد ابن حنفیہ کیوں کہتے ہو حنفیہ تو اس ماں کا قبیلہ تھا اس کی ماں کے قبیلے کا نام ہے حنفیہ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو کیوں لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے بے علی کا پترے یہ کبھی موقع ملا تو پھر بیان کروں گا کہ کیوں نہیں سمجھنے دیتے ہو بس ہر ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے محرم میں کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ شاء بتائیں گے کہ اس کے ساتھ محمد ابن علی کیوں نہیں لکھتے ہو اس لیے کہ اس نے کربلا جاتے ہوئے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا صرف اشارہ کافی ہے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا تھا. اس لیے محمد ابن علی نہیں کہتے ہو اس کو محمد ابن حفیظہ کہتے ہو یہ پہلا بیٹا پیدا ہوا حسنین کے بعد نبی کے نام پر نام کیا رکھا پڑی چین کی کتابیں بندیالوی دلیہ والے صاحب پھر بیٹا ہوا پھر بیٹا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے لوگوں نے کہا اللہ نے بہتر دیجیے کہ ہاں نام کیا رکھا ہے حضرت علی نے کہا محمد کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے آبو <تصفح> آبو <تصفح> حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا بولو بولو گویا <تصفح> <بولو بولو تصفح> کہ کہنا چاہتے ہیں ابو بکر تو بے وفائی کر کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا با وفا یار کو دیکھ میں نے تجھ سے بے وفائی نہیں کی میں نے اپنے بیٹے کا نام تیرے نام پہ رکھ دیا ہے بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے شاید کہتا ہے کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا تو نہ آیا کرتا تیری آواز تو آیا کرتا نام اپنے بیٹے کا کیا رکھا بولو بولو بولو تیسرا بیٹا ہوا علی میاری کو بیٹا ہوا ہے کہ ہاں نام کیا رکھا ہے فرمایا اس کا نام عمر رکھا ہے آمد. اس کا نام کیا رکھ لیا حضرت حسن کی شادی ہوئی اللہ نے ان کو بیٹا دیا بابا کے پاس آئے بابا اللہ نے بیٹا دیا ہے نام آپ رکھیں گے حضرت علی نے کہا اس کا نام بھی ابو بکر حضرت حسین کی شادی ہوئی اللہ نے انہیں بیٹا دیا بابا نام آپ نے رکھنا ہے حضرت علی نے فرمایا بیٹا ابو بکر کے سوا کوئی نام سجتا ہی نہیں تم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو پیارے پیارے حضرت علی کو پیارے نام معلوم ہوئے تو ابو بکر عمر عثمان حضرت علی کی صحیح تصویر تمہارے سامنے آ رہی ہے میری آخری بات نوٹ کر کے جانا اور پنڈی والو حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر تیسرے کا نام حضرت حسن کے بیٹے کا نام اور حضرت حسین کے بیٹے کا نام اور لوگوں جس گھر کے آنگن میں جس گھر کے سیر میں جس گھر کے کمروں میں ابو عمر عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں وہ گھر شین کا نہیں ہوتا سین کا ہوتا ہے <تصفح> جس گھر میں ابو نام کے بچے کھیلتے ہوں وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے وہ <تصفح> گھر اہل سبرت کا ہوتا ہے جس گھر میں عمر نام کے بچے ہوں وہ گھر اہل سنت کا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے مضبوط سنی علی سن مرتدا ہے حضرت علی اہل سنت حضرت حسن اہل سنت حضرت حسین اہل سنت حضرت جعفر اہل سنت حضرت باقی اہل سنت امام تقی اہل سنت نکی اہل سنت حسن عسکری اہل سنت وہ تیرے نہیں ہیں وہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ مل کی توفیقہ فرمائی داوان الحمد للہ دینی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے